ملک صاحب اور تمام شرکا آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ ایک جو ہمارے الفقا آپ کھڑے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنا طویل عرصے سے اس بات کی خواہش تھی کہ دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ اس جسمانی مشقوں کو ایکو ان انٹیگریٹ کیا جائے کیونکہ یہ انسان کی کردار سازی میں اس کی کریکٹر بلڈنگ میں اس میں اعلیٰ اوصاف صاف پیدا کرنے میں جہاں بانی اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے میں بڑی نمد و معاون ہے یہ سیرت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے صحابہ کرام کے کا کی تربیت کے طریقوں میں یہ چیز شامل رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہر موقع کے اوپر دیکھیں ان بچوں کو میں آج دیکھ رہا تھا اور میں سچی بات یہ کہ آج اس ساری رونق کے جو روح رواں ہیں وہ ہم سب کے لیے استاد کا درجہ رکھنے والے عرفان بھٹی صاحب یہ ان کی تین دہائیوں کی محنت ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں اور یہ ماحول اتنی آسانی سے نہیں بنتا اور اس میں ایک شخص اپنی جوانی اور اپنی عمر اور اپنے وسائل اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں تھپا دیتا ہے تب جا کر یہ رونقیں جو آج آپ دیکھ رہے تھے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ جو میرے سامنے بالکل بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا اسماعی میں اس کو دیکھ رہا تھا اور دوسری چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بھٹی صاحب ایک ایک بچے کا نام اور اس کی کیفیت اور اس کی آمد اور اس کو کیسے گزارا ہے استاد کتنی ارتھی سے گزرتا ہے تو ایک ایک انسان تیار ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا حصہ اس پورے نظام کا ایف ایس ننجا اکیڈمی اور اس کے شروع کا تو سب سے پہلے تو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں عرفان بھٹی صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑے کام کا بیڑا اشارہ کیا اور اس کا میں بہت دل سے قائم ہوں اس چیز کا اور بہت پہلے سے میں آپ کو تھوڑی سی کی وجہ بتاؤں میں ترکی گیا تو وہاں میں نے خاص طور پر دیکھا اسی چیز میں نے ویڈیوز بھی بنائی بہت پہلے کی بات ہے اس وقت تک میرا تعارف بھٹی صاحب سے نہیں تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے جیسے کہنا چاہیے کہ درد کا درما اتنی آسانی سے ہمیں مل جائے گا بنا بنایا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ترکی میں چونکہ نوجوانوں کی تربیت کا بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے حوالے سے شاید اسلامی دنیا میں سب سے منظم کوشش اگر کہیں ہمیں نظر آئی تو وہ ترکی میں نظر آئی اس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز سے کام لے رہے تھے وہ ان ماشل آرٹس کے اداروں سے لے رہے میں نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی بہت سی جگہوں پر میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بچے لائے بلائے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا کہ اس میں کوئی مالی منفاط تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے خدمت کے جذبے سے ہوتا کردار سازی کے جذبے سے کہ با کردار بچے تیار کیے جائیں اس میں بڑی غروضی پیدا ہوتی ہے حوصلہ مندی پیدا ہوتی ہے سخاوت پیدا ہوتی ہے انسان اور بے شمار اور سب سے اہم بات جو انہوں نے فرمائی کہ اس دور میں جو ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں تربیت کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے وہ اس سے بچوں کو نجات ملتی ہے تو وہاں سے جب ہم واپس آئیں چار پانچ سال پہلے کی بات ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے ہر وقت کہتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو اس کو کر رہے ہوں لیکن نظریاتی بنیادوں کے اوپر وہ ان کی ان کا فوکس کریکٹر ہو ان کا فو, فوکس پازیٹیوٹی ہو ان کا فوکس اچھے لوگ تیار کرنا ہو تو مجھے اس کا تجربہ اس وقت ہوا استادوں کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ ان کے طلبا کرتے ہیں طالب ان کا دیکھ کا چاول ہوتا ہے جیسے دیکھ جب بن جاتی ہے تو اس کا اس میں سے چند دالیں نکال کر کھا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیار ہے اور کیسی ہے اور کیسی پوری دیکھ تو کوئی نہیں چکھتا ایک مٹھی چاولوں سے اس کو چکھ لیا جاتا ہے جب داریال ملک صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے پڑھنے کے لیے اور میں نے ان کو دیکھا پھر ان سے بہت تعارف خاندانی طور پر ہوا ان کے گھر سے ان کی فیملی سے پورے علاقے سے یا سارے ان کے جتنے لوگ بیٹھے ہمارے دوست ہیں مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ ان کی اس تربیت میں اور ہم تک ان کے پہنچنے میں اور پھر میں عرفان بھٹی صاحب کی تربیت کا اور ان کے درد دل کا اور ان انہوں نے ان پہ محنت کی ہے وہ مجھے بڑی واضح واضح طور پر نظر آتی آج بھی میں کہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ میں غیبارہ تو پر اس بات ہو جاتا ہوں. میں کہ دیکھیں ایک استاد کتنا مؤثر ہو جاتا ہے شخصیت کے اندر کہ ایک آدمی کا ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہ اس کے اندر پیچھے کوئی خاندانی طور پر اس کو اس حوالے سے کوئی بہت بڑی مدد نہ ملی ہو لیکن استاد اس کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور کیا کیا اس میں رجحانات اور نظریات اور ایک مثبت زندگی کا شوق اور ایک مثبت چیزوں کی اس کے اندر طلب تو یہ ہمیں اس کا اندازہ ہوا اور بڑے مجھے اس کا شوق ہوا اور میں نے بڑا اصرار کیا دانیال صاحب سے کہ آپ اس پہ اس سلسلے کو بھٹی صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں اس کو بڑھائیں اور پھیلائیں ماشاءاللہ بہت سارا کام پورے ہر کا چل رہا ہے اور ان دونوں جرم شہروں میں پڈی میں اور اسلام آباد میں جگہ جگہ اکیڈمی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ سارے شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ابھی کافی نہیں ہے اور بھی ضرورت ہے ہر محلے کی سطح کے اوپر اس کی ضرورت ہے ہر تعلیمی ادارے کے اندر ضرورت ہے ہر سکول میں ضرورت ہے ہر مدرسے میں ضرورت ہے ہر کالج میں ضرورت ہے میں تو اس کو ہر نوجوان کی اور ہر بچے کی ایک ضرورت سمجھتا ہوں اور اس کی تربیت میں اس کو بہت معاون سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایک اچھا انسان تیار کرنا ہے یہ اس کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے تیار ہو جائے گا لیکچروں سے بچے نہیں تیار ہوتے ہم لوگوں کا کام بولنے کا ہے ہم لوگ بیانات کرتے ہیں درس دیتے ہیں اس کو ہم سفیشینٹ نہیں سمجھتے یہ بس کافی ہے آپ درد دے دے کر ایک انسان تیار کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کے اندر بہت زیادہ معاون چیز ہے اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بڑا آج خوشی کا دن ہے اہل علاقہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس زمانے کی برائیوں سے اور بد اخلاقیوں سے اور بد کرداریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کا اور اپنے نوجوانوں کو بچانے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ آپ کے ہاتھ آئے گا ایک بہت اہم ترین اس کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ ایک بہت اہم ترین جگہ ہے کہ یہاں پر ایک اچھا انسان ایک اچھے کردار میں اس کو ڈھالنے کی یہ جو اس کی ترتیب اور تفصیل جب آپ لوگ سنیں گے حضرات سے یہ ایک بچے کو تمام صلاحیتیں سکھا اگر آج ہم دیکھ رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ میں بہت حیران تھا اور جو خاص طور پر بعض نوجوانوں نے جو جتنے سینئر تھے جس قسم کی انہوں نے مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے باقی حرام ہے منظر ہم لوگ تو کہیں باہر کی ویڈیوز میں کبھی کبھار نظر آتا تھا اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ بھٹی صاحب نے ہر محلے کی سطح پر ایسے باقی بچے اور نوجوان پیدا کیے یہ طاقت کی تمام چیزیں تمام چیزیں سکھانے کے بعد اس طاقت کا مثبت استعمال سیکھا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی اس طاقت کو اپنے ان سکلز کو اپنی ان مہارتوں کو جس کے ان میں سے ایک ایک بندہ دس دس کے اوپر حاوی ہے لیکن آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ان کی یہ طاقت کسی گنڈا گردی میں استعمال ہوئی کسی بدماشی میں استعمال ہوئی بلکہ یہ ان مثبت چیزوں میں اور اپنے جیسے نوجوانوں کو برائیوں کی چنگر سے نکالنے میں استعمال ہوتی ہے مثبت چیزوں میں استعمال ہوتی ہے نوجوانوں میں عمر کا ایک مرلہ آتا ہے ہم سب عمر کے اس مرل سے گزر رہے ہیں ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں پندرہ سولہ سالوں کے ہو گئے یہ جو عمر آتی ہے بچوں کی اس سے ان کے اندر کچھ ہارمونس کی تبدیلی کچھ ان کے اندر وہ جوانی کے جو جذبات جو نئے طور پر پیدا ہوتے ہیں والدین کے لیے سب سے آزمائشی مرحلہ آ جاتا ہے اگر اس مرحلے میں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہے پھر ڈرگز ہیں پھر شرابیں ہیں پھر جوئے ہیں پھر بد ہیں پھر بدماشیاں ہیں اور آپ کے لیے مسائل ہیں کبھی آپ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کبھی آپ جو ہے آپ کے پڑوسی آپ کے گھر آئے ہوئے ہوں گے کبھی آپ کے دروازے پر جرگے آئے ہوئے ہوں گے کہ آج آپ کے بیٹے نے یہ کیا اور آج آپ کے بیٹے نے یہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے ہم ان چیزوں پہ شرمسار ہوتے ہم دو تنہا زندگی تو نہیں گزارتے ہم تو برادریوں کی زندگی گزارتے ہیں خاندانوں کی زندگی گزارتے ہیں مشرقی روایات ہوتی ہیں باپ نظریں اٹھانے کے قابل محلے میں بعض اوقات نہیں رہتا تو اس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو کسی مثبت چیز میں جوڑا جائے اگر منفی چیزوں سے بچوں کو بچانا ہے تو مثبت چیزوں میں مثبت چیزوں میں یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جسے بچے کی اگر دلچسپی پیدا ہو جائے اور اس کا استاد کے ساتھ کلیکشن میں ابھی بھٹی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ خانگاہ خانگاہوں میں ایک شیخ ہوتا ہے ایک مرشد ہوتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے اور سارے اس کے پاس زیر تربیت ہوتے ہیں اور وہ کسی مقام پر بھی پہنچ جائیں اپنے شیخ کے احسان مند رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں اس کا کردار ہے اس کا کردار ہمیشہ, ہمیشہ اس میں رہتا ہے آپ اس نظام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی بٹی صاحب استاذ القل ہیں سب کے بڑے ہیں لیکن اپنے اساتذہ سے وابستہ اور ان کے اساتذہ اپنے اساتذہ سے وابستہ ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جس طرح تصور کی ترتیب کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مشائق سے وابستہ رہتے ہیں اور مشائق اپنے مشائق سے وابستہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا طرز اور ہے طریق تربیت اور ہے لیکن اس میں آپ ان سیکٹرز کو معاشرے کے ان طبقات کو متوجہ کر سکتے ہیں جو عام دینداری کے عام چیزوں سے وابستہ کرنا ان کو آسان نہیں ہو اتنا آسان نہیں ہوتا اس ترتیب سے ان میں اچھی چیز ان کی طرف جا سکتی ہے بغیر دین کے نام لیے بغیر بھی جا سکتے آپ بہت زیادہ دین کی ظاہری چیزوں کا اہتمام اگر نہ بھی ہو تو بھی جو دین کے مقاصد جو اس کے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت ایکٹیویٹی اور ایک بہت ہی کام کی چیز اور ان بچوں کو دیکھ کر آج بڑی طبیعت خوش ہوئی اور یہ چھوٹے چھوٹوں کو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور سلامتی والی عمریں ادا فرمائے لیکن پانچ سال بعد اور دس سال کے بعد کیسے ان مہارتوں کا کیا علم ہوگا اور کتنی بہترین اس کی شکلیں ہوں گی جن بچوں نے یہ بلیک سال سال کی محنت ہے ایک استاد ان کی ہر ہر حرکت اور سکون کے اندر استاد کا فیضان بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ استاد کی توجہات بول رہی ہوتی ہیں اور استاد کی ان کو اوپر محنت بول رہی ہوتی ہے یہ اس کے سارے کے سارے نتائج ہیں یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے اور ہر زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم قائم کریں اس سے ہم کریں اور یہ باشرے کو اس میں تعاون کرنا چاہیے اور کیسے تعاون کرنا چاہیے ہر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہمیں ہم زیادہ بڑے فورم پر اس طرح کے پروگرامس کریں لوگ اپنی جگہیں پیش کریں مفت جگہیں دیں اپنی ان کاموں کے لیے کیونکہ یہ خدمت ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہے ان لوگوں کا کاروبار کے لیے تو اور بہت سے ذرائع ہوتے ہیں پیسے کمانا چاہیں جتنا وقت ان بچوں پر لگاتے ہیں اس کا دس فیصد وقت یہیں پر لگا کر بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے اس سے معاشرے کو چاہیے اور ہمیں معاشرے میں اس کی کمپین کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی جگہوں کی پیشکشیں کریں اور ترکی میں ہم نے یہ دیکھا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ چونکہ فیس نامینلس نہیں لیتے ہیں زیادہ نہیں لیتے اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں لوگ جگہ دے دیتے ہیں ہمیں بڑے بڑے گراؤنڈس دے دیتے ہیں ہمیں بڑی بڑی, بڑی بلڈنگس دے دیتے ہیں ساری فیسلٹیز سمیت دیتے ہیں خرچی اس کو اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور بچوں کو اس چیز تیار کریں تو اس میں ہم سب کو اپنے اپنے طور میں تعاون بھی کرنا چاہیے ان سرگرمیوں کو فروغ بھی دینا چاہیے اور جو چیز میرے لیے اس متاثر کن ہے اور وہ ان کے کی کی وہ سوچ اور ہے کہ جو لوگ ان یہاں سے پڑھ کر یا اس اس نظام سے گزر کر سیکھ کر اور سمجھ کر اور ان ان تمام چیزوں مہارت پیدا کر کے جا رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک بہت ہی اچھے انسان کی جو خصوصیات ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور یہ اس میں بڑی اہم ترین چیز ہے تو اللہ رج نشان ہوں میں گو ہوں کہ سلسلے کو برکت نصیب فرمائیں اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان بچوں کو ذریعہ بنائے معاشرے میں اور مثبت لوگ پیدا کرنے کا جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اور شمع سے شمع جلتی ہے تو ایسے ہی یہ بچے جب رول ماڈل بنیں گے آج جتنے بچوں نے یہ منظر دیکھا اور جتنے نوجوانوں نے دیکھا میں بھی اپنے آپ کو ان کے درمیان بیٹھ کے نوجوان سمجھتا ہوں تو سب کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا کر سکیں میں بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پھر شرم آ رہی تھی کہ میں پوچھ رہا تھا کہ میری عمر کے لوگ اگر کرنا چاہیں تو ان کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن میں نے کہا کہ وہ کہیں گے جی بھٹی صاحب اتنی جلدی یہ اس سارے اس کو دیکھ کر جو ان کو بھی شوق ہو گیا واقعی مجھے ہوا شوق آپ لوگوں کو دیکھ کر اور میں نے کہا یہ واقعی ایک بہت چیز ہے بڑی کمال کی چیز ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دانیاب ملک صاحب کو میں آ, بہت زیادہ آ, اس کے اوپر شاباش دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑی بڑا کام کیا اور بڑی صفر ان کی محنت لگی اور اس علاقے میں اللہ نے چاہا تو ایسے بہت سارے بچے پیدا ہوں گے اللہ جلشہ شو قبول فرمائے باقی کا عمل ہوں